والآقبة للمبتقين ولا عضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرتلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوقلون الذين يحيبون الصلاة مما رضخناهم من المنصقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم غجات عند ردهم ومغفرة وردهم كذير وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ایک حوز اللہ تجدید رسوجہ آخر ہی ماں کال رسل اللہ چلی محترم بزرگوں اور دوستوں شہری جمیعت اہل حدیث کولکتہ جس کے ناظم جناب بھائی جمال الدین صاحب ہے की پڑ رہی ہے کہ جہاں اس شہر میں ایک جمیت ہوا کرتی تھی وہاں اب شہری جمیت پہلے کولکتہ کے نام سے جمیتیں کام کر رہی ہے اس रही है کی ضرورت پڑ رہی ہے ورنہ اللہ کا شکر ہے شہری جمیت کے ناطے جناب جمال الدین ہے اپنے نام کی تشہیر کبھی پسند نہیں کرتے الحمدللہ للہ تواز خاطار آدمی ہیں اور میں ان کو پچھلے کئی برسوں سے جانتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے یہ توازو اور خاصثاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو اور بدل سکتا آج یہ جتنا کبر و بروس اور نغبت کی اپنی گردن موٹی کرتا ہے اور اپنے گال کھلاتا ہے اللہ رب اللہ اس کو اتنا ہی اور اس وقت آپ <tries> حضرات سے جلدہ کے معلوم ہے کے میں اپنے علاج کے سلسلے میں یہاں ان دنوں آیا ہوا ہوں لیکن بہرحال یہ شہری جمعیت کے ذمہ داران کی دعوتی پروگراموں سے محبت ہے کہ انہوں نے اس بیمار کو بھی آج کے سامنے کھڑا کر دیا اور دینی پروگرام سے دعوت مجلسوں سے آپ کی اتنی بڑی محبت ہے کہ بہت بڑی لمبی اپیل کے بعد بھی شاید کسی مسجد میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں جو معمولی ایک نہیں اعلان کے اوپر کمزور اعلان کے اوپر ماشاءاللہ اللہ بزرگ جو اور جوان یہاں اکٹھا ہیں اور پوری مسجد ماشاء اللہ مسلیاں سے اور پروگرام میں دلچسپی لینے والوں سے بھری ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم آرات اللہ کی بات آئے کو سننے اور سمجھنے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان پر عمل کرنے کے لیے یہاں جذبہ لے کر بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا آرات کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے اور اس مزید کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی طرف سے سکون اور اطمینان کا مستحق بنایا بزرگو اور دوستو دو اعلان شاید یہ کے بعد نکلے آیا جس میں یہاں کے موضوع کے تعلق سے وضاحت کرنی ضروری ہے کہ پہلا ایک اعلان جب اس کو بتایا گیا تھا اس میں تھا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے کیا موقف ہونا چاہیے عنوان تھا مقصود یہ تھا کہ کتنے کا زمانہ ہے داخلی اور ساڑکی کتنے رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے میں شاید آپ حضرات سے یاد ہوگا کہ قبل کی جو مجلس یہاں پر ہوئی تھی وہ بھی اسی عنوان کے تعلق سے تھی کہ کتنے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہوا تو میں نے جمال بھائی سے عرض کیا کہ عنوان کو آپ چینج کر دیجیے تو انہوں نے دوسرا اعلان مجھ کو بھیجا کہ آج کی لوگ اور تو اس کی اب اس مختصر کی تمہید کے بعد کہ یہ کوئی لمبا خطاب نہیں ہے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ شاء اللہ چالیس سے پینتالیس منٹ تک میں اپنی گسے ختم کر دوں سیدھے اب یہاں سے مطلب پڑھاتے ہیں موضوع پر آتے ہیں اور وہ یہ کہ ہمارا عنوان دو قسط پر ہے ایک ایمان ہے اور ایک عمل اقدال ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل سنت والجماعت کا ہے تو وہ لوگ بڑا جو سنت پر عمل کرتے ہیں اور جماعت سہالوں کو فالو کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں جو شرک و بدت کے کی کیچڑ میں لچپت ہے اور اپنا نام برعکس نہند نام زنگی کاپور اپنے منہ میں مٹھو شرک و بدت کے غلالتوں میں لچپت ہونے کے باوجود اپنا نام اہل سندت الجماعت ہے وہ گومرادری اہل سنت جو سنت والے حدیث حدیف اہل ہیں احل الحدیف صحاب کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے منحصر کی پیروی کرنے والے وہ نہیں جو اپنا نام اہلِ جماعت رکھے تاکہ اپنے چل بلے نام سے اچھے نام سے لوگوں کو دھوکا دیکھیں اہل سنت والجماعت کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور بدت کے گارجین بولو برا نہیں ہے سنگت وال جماعت صاحب کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی ترقی کرنے والے تابعین اظام محدث کرام اور ان کے بعد کے لوگ یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو نبی صلی العلم کی سنت اور صحابہ کرام کے سرز زندگی کے مطابق نبی بسر کرنے والے ہوں گے جس کو کہا ماں آنا آ رہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصاب ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعت قرآن اور سنت کی جماعت کو لازی پکڑنے والے لوگ ہیں وہ برادے ہیں تو اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اعتقاد کا پختہ یقین کا اعتقاد یعنی وہ حقیقت جس کے اوپر آدمی گرہ باندھ لے لوگ کہتے ہیں اس بات کو ساٹھ باندھ لیں یعنی انتہائی پختہ اور یقینی بات کو عقیدہ کہتے ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں اعتقاب یعنی قلب کے کی تصدیق اور قلب کی یقین کا نام ہے ایمان اور ایمان نام ہے زبان کی اخرال کا جس حقیقت کو ہم دل میں تسلیم کرتے ہیں غلا شک و شبہ پورے یقین کی حد تک جس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا زبان کے اخرال کریں اور اس کے مطابق عمل کریں ان تینوں کے مجموعے کا نام کی مانتے کے یقین کا نام زبان کے اقرار کا اور آغا اور جواری سے تازہ ہونے والے عمل کا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں ہے اس حقیقت پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے اتنا مطمئن ہونا چاہیے اللہ کی ذردانیت پر اس کے لائق سے گندگی ہونے پر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ ترز سے نبایا جائے ان نمبر کو میں رسول حقیقی معنی میں موم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ذرہ برابر شک نہیں کرتے تو جو چیز شک اور ترزق سے پاک ہو اس کو ایمان کرتے اور جس حقیقت پر دل آپ کا مطمئن ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے یہ بات دل میں بیٹھ چکی ہے رسول حق ہے حاطم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وقوع حق ہے فرشتے کا وجود یقینی ہے مرتے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے اور تقدیر میں جو بھری بری باتیں اللہ نے لکھی ہے وہ بھی یقینی ہیں سر اللہ برابر بھی کہیں شک پنجائش نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کا اقرار زبان سے ہونا چاہیے امن تو بلّہ ہی وہ ملاکت ہی وہ کتب ہی وہ روسو میں ہی ولی امل اس کا زبان سے آپ نے اقرار کیا اور پھر اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندگی میں آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریف نہیں ٹھہرایا یہ اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اپنے رب کے بندے نہیں آپ شیتان کے بندے نہیں کیونکہ جو کہ رضی اللہ سے پرس پر شیطان انسان کو آمادہ کرتا اسی طریقے سے رسول اللہ سے ان کی رفارت پر آپ کا ایمان ہے ان کی رسالت میں ادنا شک نہیں ہے ان کے خاتم النبیین ملب الم ہونے میں ادنا شک نہیں ہے سے اقرار کیجئے کہ اشد محمد رسولہ اور, اور عمل کے ذریعے تعبیر کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ادب و کرام کے ساتھ لیجیے جب آپ کا نامی اس میں گنامی آئے صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وسلم پر یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پاس تاریخ مکمل پیروی کیجیے اسی طریقہ کی ایمان بل ہے ایمان بال ہے اسی طریقے سے تقدیر کی بھلی بری باتوں پر ایمان ہے قیامت کے وقوع پر ایمان ہے کہ قیامت ہوگی تو اس کے لیے تیاری کیجئے جب قیامت ہوگی اور رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے تو پھر موت کی تیاری ہونی چاہیے اور خوش ہے آخرت جمع کرنا چاہیے تو موت کو یقینی مانتے ہیں اور منتے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہمارا یقین ہے اور پھر آخرت کی تیاری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت پر چاہے ہمارا دل مطمئن نہیں ہم زبان سے اقرار کرتے ہوں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کیونکہ ہمارا عمل شہادت نہیں دینا جب جا کر ایمان ایمان ہوتا جو چیز دل میں بیٹھ جائے جس کا اظہار زبان سے بڑملا ہو اور عمل کے ذریعے جس کا ثبوت عملی طور پر پریکٹیکلی فراہم کیا جائے اس کا لبھ ایمان جاوید حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کا قول ہے المان ہو سل میں یقین ہی کا نام ہے اگر دل میں و اللہ اللہ کی وحدانیت پر اس کی حاکمیت پر ایمان اور یقین ہو جائے اسی طریقے سے آخرت کے وقوع پر یقین ہو جائے جنت اور جہنم پر یقین ہو جائے اور جہنم کی جو حولاکیاں بیان کی گئی ہیں اگر حقیقتوں پر ہمارا ایمانت یقین ہو جائے تو انسان نیک عمل کے لیے پڑھائے گا اتنا ایکٹو ہوگا کہ جیسے لگے گا کہ شاید جس جی طریقے سے پنجرے سے آزاد ہونے والی چڑیا میں پنجرے کا منہ کھول دیا جائے تو وہ جس طریقے سے اڑنے کے لیے آزاد ہونے کے لیے پرخاسی نکلتی ہے اس طریقہ سے انسان کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگ جائے اور اللہ رب العظین کے لیے نیک عمل بجا جائے تو کہیں نہ کہیں اگر کوتا ہی ہے ہمارے زندگی کے اندر اور بدعمنی کے ہم شکار اگر ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف ہماری زبان کی حد تک ہے شاید وہ دل میں پختہ نہیں ہوا ہے کیونکہ جو چیز جی زبان دل میں پختہ ہوگی تو اس کا انسان پر اظہار کرے گا اور دل اور زبان جب محافظ گئے اور سچی سچی گواہی اور سچا اقرار ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمل اس کے خلاف پھر یہ بھی غور کیجئے کہ جب ایمان کی تعریف و خرابات نے سن لیا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دل کے تصدیق و یقین کا نام ہے زبان کے اقرار کا نام ہے اور اعضاء اور جواری سے اس کے متعلق عمل کرنے کا نام ہے اس کے باوجود بھی پورے قرآن مجید کو آپ الٹ کر دیکھ لیجئے تو جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ صالح کا ذکر کیا ہے قرآن مجید الٹ کے دیکھ لیجیے جہاں بھی دیکھیے گا آمن وہ امیر السوالے علم لذی نے آمن وہ امیر استاد و لذیقہ آمنوں وہ امیر استاد ہے پورے قرآن مشکل آتے تھے ول اصل انسان لذیذ خص علت لذیذ آمنوں وہ امیر استاد پورے قرآن مزید کوئی پوچھے آپ سے کہ جب ایمان میں عمل داخل ہے تم نے کہا ایمان نام ہے جن کے یقین کا زبان کی اخراج کا اور ہاتھ پاؤں سے عمل کا تو پھر اللہ تعال نے وہ املالحت کے ذکر کیا تو اس کا سیدھا اور فرق جواب یہ ہے مد فلسفہ پڑھے بغیر یہ کہیے کہ عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص اس کا ذکر کیا ایک چیز ہوتی ہے مسلمان بھائی اے جما اور اس میں اگر کسی کا نام لے کر کے کہے اے بھائی عبداللہ اے بھائی عبدالرحمن اے بھائی عبدالحکیم اے بھائی عبدالحلیم الحیب یہ ہوا کہ عمومی خطاب کے بعد خصوصی لوگوں کو اپنے نے تو ایمان درکاری لے لم تو مجبوری اعتبار سے یہ عمل کو شامل ہے لیکن جب عامل صالحات کہہ دیا الگ سے تو عمل صالح کی اہمیت اور اجاگر ہوئی اور یہ سمجھ میں آیا یہ جی صرف دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ مومن کی زندگی میں نیک عمل نہ मازال. اچھی بات اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو مومن کے درمیان امتیاز کیسے کر سکتے ہیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دل سے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے پر ایمان ہے تو دل تو ہم نے کسی چیز کے دیکھا نہیں جی زبان سے ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے کہ آپ زبانی مسلمان ہیں کہ واقعی مسلمان ہیں اس کو کون چیز پروف کرتی ہے انسان کا عمل جی تو یہ عمل ہی ہے جو انسان کے درمیان امتیاز کرتی ہے جو جس قدر زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو اس قدر اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے جو جتنا کم کرتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو قبی نماز نہ پڑھے مثال کے طور پر اکیم جی اللہ پر ایمان یہاں یقین ہے اور زبان کے کلمہ ہی پڑھتے سنا دے آپ کو اور ایک وقت کی نماز ہی کبھی نہ پڑھے تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ صرف زبانی مسلمان تو عمل کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کہا کیا گیا عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ بغیر عمل کے ایمان اتحاد اور زبان کی حد تک کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو اور پھر مومنوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے فرض کرنے کے لیے کون صحیح مومن ہے اور کون کچا مومن ہے اللہ رب العالمین نے عمل کی شرط لگائی ویسے ذکر و اذکار سے بھی ایمان بڑھتا ہے اچھا دل کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر آدمی کا ایمان اور یقین سب آدمی کا ایمان اور یقین درست ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بز کا ایمان ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے اللہ نب العظم سے کہا حضرت ار ارے بھی کئی بچوں سے اللہ اس کو دکھا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے تو حضرت جب رجیم کے سوال پر اللہ نے کہا اولم تن اولم تو من کیا تم کو ایمان نہیں ہے اور فرمائیے گا تو کہا بالا ایمان تو ہے ولہ کی لیا تمین کا کل بھی جب پریکٹیکلی دیکھ لیں گے مردہ کو زندہ ہوتے سے تو اور ایمان میں پختہ لیا جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں ایمان اور یقین تو ہے لیکن جب دیکھ لیں گے تو اور وہ ایمان مضبوط ہو جائے گا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اس کی قدر آپ کے آپ کے اندر بھی مضبوطی پیدا ہوگی جس قدر آپ اللہ علور العالمین کا ذکر گرد زمان کریں گے اس قدر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور پھر پریکٹیکلی جو عبادات ہیں ان عبادات کو آپ انجام دیں گے اور گناہ ہوتے جب پرہیز کریں گے تو ماشاء اللہ آپ کا ایمان ایک دم خوب تو اس طریقے سے سمجھ بات آئی کہ ایمان کیا ہے ایمان کے اندر عمل بھی ہے اور عمل کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا اس بات کی آپ کے سامنے ہو لیکن کچھ لوگ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں وہ دو گروپ ہیں ایک گروپ مرجیہ شرقے کا جو اسلام کا گمرا شرقہ ہے جو اسماع صفات کے باب میں اللہ کے ناموں اور صفاتوں کا قائم نہیں یہ مرجیہ صرف کہتا ہے کہ ایمان دام کس دن سے ایک خاص اور کچھ لوگ نے ان دن کہا کہ صرف زبان کی اقرار تھا اگر دل میں اللہ کی پہچانے کو اطمینان ہے اور زبان کے اقرار ہے بلکہ بابلوں کو ان کے اکثر اقرار کا بھی شکل جاتا ہے تو انسان اطمینان بھی گناہ کرے اس کے ایمان میں کوئی بٹا نہیں لگے گا اور جس طریقے سے کافر ہو ہے تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بند کی کوئی ایک مفید نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ایمان کے دل میں ہوتے ہوئے کوئی پاپ اور کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کتنا یہ عقیدہ ای لا اگر ایمان ہے تو گناہ سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا کم آپ لا یسو الفاظ جس طریقے سے کفر کو کوئی فائدے نہیں دے سکتی اس طریقہ سے کما جانے میں جس طریقے سے خود ہوئے کوئی زندگی فائدہ نہیں لے سکتی اسی طریقے سے کوئی ایمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گنہگار مومن ایک گنہگار مومن جس کے دل میں ایمان ہے حد درجہ کے اس کا ایمان ابو بکر اب اگر کوئی عمل ضروری نہ ہو اور کسی گناہ سے ایمان پر کوئی اثر نہ پڑے تو آدمی دماغ کیوں پڑے چرکے کے پاس روزہ کیوں رکھے پاپ اور ملامت سے کیوں بچے گویا ایک طرح سے دروازہ کھول دیا گیا کہ بساہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور جو جی آئے وہ کر لو اس طریقے سے گویا کے پورے طور پر عباہیت اور گناہوں کا دروازہ اس فرقے نے کھول دیا تو یہ جو فرقہ ہے مشیہ فرقہ جو عمل کو ایمان سے خارج کرتا ہے یہ انتہائی گبراہتا ہے بلکہ یہ اس کا یہ آتی ہے. دوسرے لوگ جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں وہ, وہ بکا کے مرکیا کریں گے بکا کے کوفہ کے پھوکا اس میں جیسے امام رنکر ابس اللہ ہے یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جس نہیں ہے لیکن ان میں اور کی جو مردیا شرفا جورفا ہے جس کا کیا گیا ہے اس کے درمیان فرض کیا ہے کہ ایمان کے نزدیک گناہ کرنے والے مسلمان کو سزا سے گزرنا پڑے گی وجہ سے اس کی ایمان میں کمزوری آئے گی اور وہ اڈا رب العالمین کے پاس اپنی مخالفتوں کے سبب عذاب سے دوار ہو سکتا ہے جب بولو پسند گمرام جی اب نہیں پندرہ یعنی مسین آدمی آدمی ایسے ہی جیسے کہ کامل ایمان پیما موہن پر احمد کرتے ہیں اس بات کو تو وہ تب بھی کر کے امن ایمان کا پارٹ نہیں ہے لیکن اس بات کی اکثر آپ کرتے ہیں کہ نہیں اگر وہ بھی گنا کرتا ہے تو وہ سلاح کے لیے بھی تیار رہے کیا وہ تھوڑا پٹ کرتے ہیں اس لیے سیکھا تو نہیں سکتے حفیہ عقیدہ کے باب میں ایمان کے باب میں مرغیاں ہیں لیکن یہ کہنے کی کہ تاریخ تو انہوں نے مرغیا کی کی ہے نتیجے میں وہ مرغیا سے تھوڑا الگ ہوئے ہیں لیکن اگر چلیے اس لیے کی بات کتنا فلسفہ فور کر دے گا صرف یہی کر دیا جائے لوگوں کو کہ مامو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عمل کو ایمان کا جلد نہیں مانتے ہیں تو کم سے کم ان گمراہ مردیہ مردیا کے نظریے کی تائید ہوگی اور لوگوں کے اندر ایک بدعملی پیدا ہوگی اس لیے اہل سندر جماعت کے عقیدے کے مطابق ہی بات صحیح ہے کہ جب تک عمل نہ ہو ایمان نہیں پائے اللہ لا چنانچہ امام بخاری کا اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسے شخص سے کوئی حدیث نہیں بھی بخاری میں ایک ہزار آدمی سے میری ملاقات ہے مشاہد سے وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہے امن کو ایمان سے خالی دکھائی وہ اہل قدرت میں جماعت تو ہابا اور صابری اس بات پر خود پسند ہے کیونکہ اگر امن ایمان نہیں ہے اس کی حیثیت خود چھ جا ہے اور خاص کر کے عملوں میں جو عمل اہم عمل ہے نماز اگر کسی کی زندگی میں نماز نہ ہو تو بعض اہل ان کے نزدیک صحیح حقیقت کی روشنی میں افغانی آیات کی روشنی میں بے نمازی مسلمان اسلام سے ہی خارج کل ملا کر سے گفتگو یہ ہوئی علمی گفتگو کی اس نے میں نے ذرا سے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیا ہے عمل کا پھر ذکر کیوں کیا گیا کون سے پیسے نے عمل کو ایمان سے خارج کیا ہے ایک تو وہ مرزیا پھیلتا ہے جو بداسی پھیلتا ہے اس کے نزدیک ایمان بڑا رہا کتنا بھی گنا کرے کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہزریا تعریف میں تو مرجعہ کے نتیجے میں مرغیا کے الگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا عذاب سے ہے لیکن ان کے اور اس ان گمراہ گول پسند مرغیا کے نظریے کی تائید ہوتی ہے یا اور کرتا ہے جب آپ رات میں ایسی بات سن لی سمجھ لی تب آخری طور پر آگے کی گفتگو بڑھانے سے پہلے عمل پر آنے سے پہلے ایک بات کی اور وضاحت آپ سے کر دیں کہ ایمان اور اسلام دو لفظ ہے ایمان اور اسلام دو لفظ ہے دونوں میں بڑا فرق ہے جب جمہور علی نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ذکر کیا جائے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے جیسے اگر اسلام بولیں گے تو اللہ کی برطانیہ رسول کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زقاب دینا روزہ رکھنا مستقبل کے حدے کا رزا ہے یہ اسلام کے پانچ احکام ہے یہ بھی آگے اور ایمان کے چھ احرام اللہ پر ایمان لانا فرصتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, لانا،, لانا،, لانا، رسولوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان ڈالا کوئی بھی یہ اسلام بولے تو امان نمازوں کا حسابے اور یہ جو اللہ رسول آفر اگر ایمان بولیں تو اللہ رفت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے نماز ہو رہا ہے لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں جیسے کہ حضرت جبیر میں ہے کہ حضرت جبیر اسلام انسانی شکل میں اپنی سب اجلاس رکھتے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے اسلام کی تقسیم کیا بتائی کہ اسلام یہ ایک گواہی تو اللہ کی بعد کوئی معروف نہیں اور لوگ اللہ کی نماز فائل کرو رساف ہو رمضان کا رندا رکھو اجے کا زندہ کرو رکھا کرو پھر انہوں نے سوچا ایمان کیا ہے وہ کا ایمان یہ اللہ پر ایمان لاؤ رسی پر ایمان لاؤ بڑی صفائی ایمان لاؤ ستا پر ایمان لاؤ آخر پر ایمان لاؤ تبدیل پر دونوں کا الگ الگ بیان کیا تو جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ نے یہ جتنی چھ ابھی سے جیوری سے کیا لیکن جہاں صرف اسلام آئے مسلمان اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہے اور اگر جب ہم کہ یہ کہ آخری مومن ہے تو اس کا نمبر نہیں پڑتا جیسے اگر کہیے فقیر اور مسکن دونوں پیسہ جا کر کے فکیلوں کو بانٹ دو تو فقیر ہوگا اس کو بھی ملے گا جو مسکن ہوگا اس کو بھی ملے گا اگر کہیے پیسہ مسکنوں میں تقسیم کر دو تو جو مسکن ہوگا اس کو بھی ملے گا جو فقیر ہوگا اس کو ملے گا لیکن جب کہیے گا کہ فقیر اور دونوں میں دو جیسے اللہ نے کہا سبقہ کو لوگ اور مساخی سبق اور بتا فکیروں کے لئے اور دوسری قسم بتایا مسکین اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی جبکہ اللہ نے کہا کہ فقیر کو اور مسکین کو کیا فرق ہو سکتا ہے کئی اخبار ہے لیکن صحیح فوجی ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سمکین ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ فقیر جس کے بعد کچھ نہ ہو مسکین اس کے کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت مہیا نہیں ہوتی ہو پوری غلط وہ مسکن ہے لیکن جب فقیر بولیں گے صرف تو مسکین بھی داخل ہو جائے گا بولیں گے تو فقیر بھی آ جائے گا لیکن جب فقیر اور مسکن دونوں ایک ٹاپ بولیں گے تو فقیر وہ ہوگا کہ انتہائی مشہور ہو مسکین وہ ہے جس کی ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو جب ہم اسلام ذکر کریں گے تو ایمان بھی آئے گا اس میں ایمان فکر کریں گے تو اسلام بھی آئے گا لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں ایک سال فکر ہوگا تو اسلام کا ڈیفینیشن ہوگا اللہ ارشد اللہ ارشد اللہ محمد اللہ پانچ وقت کی نماز قائم کرنا گداس دینا روزہ رکھنا حج کرنا یہ اسلام کا ڈیفینیشن ہوگا ایمان کا ہوگا اللہ پری مالانا رشید پری مولانا بڑیوں پر کتاب پر آفرت پر اور تقریب کے پڑھ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا جو آپ سمجھنے کا اور تیسری بات ایمان ہی کے تعلق سے اور ایک بتا دیں کہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی یعنی ایمان کو تصدیق کرنا میں لیکن بڑھتا اور گھٹتا ہے تو مطلب یہ کہ اس میں مزید یقین آئے گا یقین کے بھی درجات تھے یقین کے بھی درجات تھے مثال کے طور پر میں اس کو کامنلی بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے نزدیک میں سچا ہوں اگر آپ لوگ مجھ کو سچا سمجھتے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرے پاس بہترین خوشبو ہے میرے پاس اس وقت بہترین خوشبو ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں اور آپ مجھے بالکل سچا ہوں تو آپ کے دل کو یقین ہوگا کہ ہمیں کوئی ہے آپ کے دل میں نہیں بالکل نہیں ملتا اس کے بعد ہم نے شیشی نکالی شیشی نکالی تک جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں اور یقین میں میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور پھر میں چھوڑ کے آپ کو سدھا دوں اور آپ اس کو سن کے ماسٹر واقعی تو آپ بتائیے کہ جب ہم سچے سے آپ کے اس وقت کے ایمان میں جب شیشی آپ نے دیکھ لیا اس وقت کے ایمان اور یقین میں اور جب آپ نے اس کو سوکھ لیا اس وقت کی ایمان یقین میں فرص ہے پرفیکٹ کی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہر اگرچہ تصدیق اور یقین کا نام ہے لیکن یقین کے درجات ہیں اگر یہ درجہ نہ ہوتا تو پھر یہ کہیے کہ جب تک حضرت ابراہیم علی اللہ نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وقت ان کا ایمان پختہ نہیں حالانکہ تھا حالانکہ بالکل پختہ تھا بریشان نے کہ اگر ابراہیم کے ایمان پر چیک کرتا ہے تو میں زیادہ لائق ہوں تو میرے ایمان लेकिन अगर तुम मेरे ईमान को शक नहीं करते ईमान को मतलब औवला शक नहीं कर सकते अल्लाह पर इसी से प्रभु आज ने फरमाया कि क्या तुमको ईमान नहीं है तो कहा हाँ ईमान तो है लेकिन हम चाहते कि और ईमान मजबूत हो जाए तो कहा अल्लाह ने बहुत अफवाह सब मिलता चार परिंदे बोले लेकर देख लेता शकल का है चोट कैसी है आंधे कैसी है पड़ कैसी है कितने उसके रंग है खूब हिला करके बढ़िया से देख ले اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تمام ٹکڑوں کو ملا کر کے چار پہاڑ کے بعد ہو اور پھر ان پرندوں کو بولا کے آ جائے وہ پرندے یا تین کر وہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے چلتے نہیں اللہ کیا قرآن کی بنا یہ نہیں کہا کہ چلتے سے آئیں گے کمزور کے ابھی سب کیے گئے ہیں ابھی وہ پھر اسمبل ہوئے ہیں اللہ قدرتے تو پھر چلے ہیں کمزور نہیں ایسے دور پہ آئیں گے جیسے کہ وہ پہلے دوڑتے تھے اللہ یقین کرتا ہے لا اور خوب اچھی طریقے سے اللہ, اللہ حد جان چیز پر تو ایمان جو دل کے تصدیق کا نام ہے تصدیق کے اندر بھی اس قدر لگائے اس پہ کریں گے آپ آپ سے دیکھیں گے تو عین یقین ہوگا اور جب اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے اور امر بھی برتیں گے تو اب کو یقین ہو جائے اب کو آج آگل پر ایمان یقین ہے لیکن جب آج جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو اس وقت اس کا کیا حل ہوگا اور اگر اٹھا کر جہنم رسید کر دیا گیا ڈال دیا گیا تب اس وقت کیا تو تصدیق اور یقین کے اندر نکل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور جس قدر آپ امر زیادہ سے زیادہ کریں گے قدر آپ کا ایک آدمی صرف فرد جباب پڑتا ہے اور تیسرا آدمی اور جباب بھی پڑتا ہے آپ بتائیے تیزوں برابر ہے کیا ایک آدمی صرف فرد لوگ رکھتا ہے ایک آدمی فرد روبے کے ساتھ جباب بھی نہیں رکھتا کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی صرف زکات کے زکات کے ساتھ ساتھ نقوی سب آپ بھی سال بھر کرتا آتا ہے نہیں نا تو امال جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر ایمان آپ کا بڑھے گا اور امال جتنے کم ہوں گے ایمان اتنا ڈیموز کم دلیل؟ دلیل اور کمزور ہو سکتا ہے ایمان بڑھتا اور سکتا ہے اللہ باس پر میں نے دو پڑی تھی ان نمبر گای نا اجازت روا ہو گئی حقیقت میں مومن ہو ہیں کہ جب ان کے میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائے کہا جائے اے عبداللہ اللہ اے اللہ کے ان کی کر رہے اللہ حدث. اسلام میں یہ حرام ہے کام جائے اور اس عمل سے بات یہ ہے دل دہلنے کا مقصد بہت گنا سے بات ہے वैसा सुन या करीम आया तो हूँ ईमाना और जब उन पर अल्लाह तला की आयतों की तिरवत की जाएत हूँ ईमाना तो उनके ईमान में ज्याति हो जाए लो और फरमाया कि सच्चा मुहिम है वाला रफीम के समर्थ करूं जो अपने रफ्तार आला पर ही भरोसा करता है और उसके बाद फिर इस देखो ईमान के पेश ने आगे बता रहा है कि نماز شائن کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی کی ہے اسے اس خرچ کرتے ہیں کبھی مال رکھنا ہے انائے کا یہ لوگ پر ہے یہی لوگ سچے مومن ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان اور یقین درست ہو جس, جس پر اللہ کی ایسی تلاوت کی جائے اس میں غور و ایمان میں اضافہ ہو مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے اللہ میں بھروسہ کرے مومن کو ہے کہ نماز قائم لگے اور اپنے مالوں کی زکاس دے اللہ ہے کہ یہی لوگ صحیح معنی ہے جا ہیں اور مغرب ہے گناہ ہوگی ورث الکریم اور کافی کا رسی تو آپ نے دیکھا ایسے کریمہ کے اندر کہ ایمان کے لیے احتیاط کا ذکر ہے قل کا اور تبقل کا دل کے یقین اور بھروسے کا نام اور پھر نماز کا جو عملی عبادت ہے اور حتاث کا دکھا ہے جو مالی عبادت ہے اور سب کے مجموعے کو قرآن نے کہا یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر یہ جفاد ہے یہ قرار بھی ہے عمل بھی اور جس قدر جا عمل ہوگا اسی قدر مطلب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا ایسی ایسے آئیں قرآن مسجد میں کئی جگہ پہنچی اور پھر وہ حدیثی بڑی مشہور حضرات سے سنی ہوگی جب بخاری اور مسجد میں آئی ہے کہ ایمان کی 73 شاخیں ہیں 73 سے لے کر اناسی شاخیں ہیں ایک جڑ ہے اس کا اللہ اور اس, اس کی موٹی موٹی شاخیں ہیں نماز اروضہ حرجکت ہے وردہ جی اور جڑ ہے ایمانیات اللہ پر ایمان لانا اور اس کے ذکر میں فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا تمام چیزیں وہ جڑ ہیں اور جڑ کے بعد جب آگے تنا بڑھا تو اس کی چار موٹی موٹی شاخیں ہو گئی نماز اروغ حر جکات جی اب اس کے بعد جو ہمارے سالحہ ہیں وہ جو اس کی اور شاخیں نکلی موٹی دالوں سے جو پتلی پتری ڈالیاں نکلی یہ سب کل ملا کر کے سیونٹی تھری ٹو سیونٹی نائن شاپیں ہیں تب جا کر کے ایمان کا ایک گھنے لگ رہا تھا اگر یہ ڈلی کٹے گی تو ایمان नहीं سے تو نہیں کٹے گا لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل پورے نافوں کے ساتھ اگر ہوگا ایک جبی جیسے نہیں کٹے گی تو آپ کہیں گے درخت مکمل ایک دو تین چار شاخیں کٹی جائے گی جس قدر شاخیں کٹی جائے گی درخت نافذ اور ادھورا ہوتا کر چنا جائے گا تو اگر مکمل اسلام اور ایمان آپ کی زندگی کی ہے قرآن مشورہ لیے تھے ماشاءاللہ آپ کی مثال ایک گھنے کے کی ہے اور جس قدر اعمال میں کوتا ہوتی جائے گی باضابطہ اس سے ہی بات چھوڑتے جائیں گے ویسے ہی ایمان جنے رہ جائے گا اور صرف زبانی کا فرار کرا کر دے سکتے اسی طریقے سے مصفا صلی اللہ کی وہ حدیب بھی آپ کو یاد ہوگی صحیح مسلم میں ہے ابو وہ صحیح مسلم اللہ سے مندرا مر تم کر جو کوئی برائی دیکھے شرا دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتا لو اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں لیکن بیوی بی اور بچے اور ہمارے جو مات ہیں ان کے اوپر ہم سختی کر سکتے ہیں طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی بیوی بی بی پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں اپنے بچوں کے ہیں جو لوگ ہمارے ماسیحت ہے ان کے اوپر ہم کو اللہ تعالی نے غلبہ دیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اب فرق کرنے والے تو آپ صرف نصیحت ہی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جا رہا ہو آپ مار دیں تند لباس میں کوئی لڑکی جا رہی ہو آپ اس کو آپ کے اوپر کیس کھڑا ہو جائے تو یہ لوگ آپ کو نہیں دے ہے اللہ سے آپ بچیے گڑیے اپنی نظر کو پھیل سمجھا کہ نصیحت کر سکتے ہیں بڑھئے اور اگر زبانی میں صحت تارگر نہ ہو یا اس کا بھی آپ کو یارہ نہ ہو اس کی بھی مجال آپ کو نہ ہو تو کم سے کم برائی کو دل سے برا سمجھیے دل سے برا سمجھیں اور نشان فرماتے ہیں وہ زار ایک اصل اصل ایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور معلوم ہوا کہ سب سے مضبوط درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے بتایا جائے اس کے بعد کا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آپ بھی زمانے پہ منا کرے اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے اور ایسے برے لوگوں کا ساتھ نہ دے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑے اور نظر فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارے سیکھنے ایمان اس درجے کے بڑا ایک رائی کے تالے کے بڑا معلوم ایمان فہار کے مان لیے ہو سکتا ہے اور ایمان رائی کے تالے کے برابر ہوتا ہے چنانچہ اور بھی ایک حدیث دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نکال کر لاؤ جن کے دل میں ایمان رائی کے جانے کے برابر تو اگر ایمان رائی کے جانے کے برابر ہو سکتا ہے تو ایمان مکان کے برابر بھی رہ سکتا ہے پہاڑ کے برابر بھی رہ سکتا ہے اور کسی کا ایمان زمین اور کے برابر بھی ہو سکتا ہے جی؟ تو کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا یہ کیسے بڑھتا ہے نیک عمل کرنے پی. اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کر لیتے اور کیسے گھٹتا ہے صرف اور گناہ کے کام کر دیتے جس قدر گناہ کرتے جائیں گے اسی قدر آپ کا ایمان گھٹنا اتنی گفتگو کی ایمان کے سامنے پی. اب دوسرا پارٹ تھا وہ امر شاہ عمل سال عمل اس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے احادی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا اور عمل ایمان اور عمل کی کیا برکت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اس کو سمجھنا ہے ظاہر ہے کہ جو وقت ہمارے لیے ہے یہاں پر نردھارت یا لمیٹڈ وہ وقت ان تمام باتوں کا جواب کے لیے کافی نہیں اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی رشت لمبی ہو مگر چھٹے ڈالتے ہوئے چلتے ہیں اور وہ یہ ہر وہ چیز جس کا انسان دل میں کش کرے دل کا کام ہے کچھ سوچنا یا نہ سوچنا زبان کا کام ہے کچھ بولنا یا نہ بولنا اور ہاتھ اور کا کام ہے کچھ عمل پریکٹیکلی کرنا یا نہ سوچنا کسی کا نہ آپ چپ ہیں یہ چپ رہے گا آپ کا عمل ہے ہم بول رہے ہیں یہ بولنا ہمارا ہے جس آپ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں کچھ رہے ہیں تو آپ کا وہ کام ہے جو بیٹھ کے تیا ہوا ہے اس کا وہ کام تو امر کام کو کرتے ہیں چاہے اس کا تعلق دل کی سوچتے ہو زبان کے بولنے یا چپ رہے سے ہو یا ہاتھ پاؤں کے ہلانے اور نہ ہر مگر اپنے کوئی تو مطلب نہیں ہم کو مطلب ہے امر صالح تو مطلب یہ کہ دل ہمارا سوچے جو صالح ہے زبان ہماری بولے یہ صالح ہے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی عمل ہو ہمارے یہ سالے ٹھیک ہے اب صالح اس کو کہتے ہیں ایک دم جستا جیسا کہ آپ کی سبز میں بات آ جائے اور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دن کے بعد کو بٹھا دیا سالے چیز کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس سے جو اور نیت کے اعتبار سے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد دل جو سوچتا ہے دل جس پر غور کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد اور نیت اللہ کی رضا ہو زبان کے کچھ بول رہے اس میں خود کر رہے ہیں کے سامنے فساس کر ہیں اس کا مقصد بولنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو آپ سے واہ وہی لینا اور آپ سے تاریخی اور توصیقی کلمات سننا ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا اور اگر ہاتھ پاؤں سے عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں گٹاپ دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں جی عبادت کرتے ہیں یا مالی عبادت کرتے ہیں یا اور کسی لیکی کا کام کرتے ہیں یا گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اس کے پیچھے تی مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے بولیے اللہ کی رجح اور کشن جی ایک شکریہ ہوئی دلیل ان نمبر عام بنیا عمل کا نام ودا نیت سم ایک شخص ہر بار چھوٹتا ہے اللہ کے دین کے لیے وہ بھی مہاجر ہے ایک آدمی ہر بار چھوڑتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال و دورت کروانے کے لیے وہ بھی مہاجر ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کا مہاجر ہجرت کرنے والا سر کے وطن کرنے والا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاتمے نکلا ہے جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہماری عورت کروانے کے لیے نکلا ہے اس کا مقصد انتہائی نہیں امن ایک کی ہے دونوں نے گھر چھوڑا ہے لیکن ایک اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ ملک میں آزادی کے ساتھ جن پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس نے ملک چھوڑ دیا اور اس لیے ملک چھوڑا کہ چلو وہاں جب کر کے کسی حکیم جگہ سے شادی کر دیں وطن دونوں نے چھوڑا لیکن ایک کا مقصد رضاء راہی ہے اور ایک کا مقصد اصول دنیا ہے اصول عورت ہے آسمان اور گنج کا تو سارے اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ سوچیں جو کچھ کی بولیں جو کچھ کے عمل کریں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اس کے پہلے مقصد اور نیت اللہ کی رضا اور کشن کی ہونی چاہیے نہیں ان کو حکم دیا گیا اس بات کر کے وہ تابع داری کو فرما بداری کو اللہ کے لیے خارج کرے صرف اللہ کے راؤ حکومت کے آگے کوئی مقصد ہو اللہ کہتا ہے ابھی سے ہے نا اب میں شرکا میں شرکا پارٹنر کے درمیان سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے اگر دور ہوں ابھی نیاز تو میں مجھ کو شناخت کو بالکل ہی پسند نہیں ہے اس کوئی میری منڈڑی میں دوسرے کو شریک کر بڑا سے بڑا کوئی عمل کر لے لیکن اگر اس نے کسی دوسرے کو اس نے زیادہ بڑا شریف کیا ہے 99% عمل پرسینٹ امر انڈا کے لیے اور ایک پرسینٹ دوسرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رب العالمین لالماتا کہ طرف تو اور شرف ہو میں نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے شرکی عمل کو بھی چھوڑا ایک پرسنٹ بھی ملاقات نہیں ہونی چاہیے صرف اللہ سے تو اور نیت کی بھی عمل کے پیچھے اگر اللہ کی رضا اور دی ہے تو وہ عمل ہے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ایک آدمی رب العالمین کا شام سے نکل گیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں جشن منائے باز و بیان سمجھ کی طرف سے منافع کریں مقصد کیا ہے بھائی اللہ کی رضا خوش کریں ہم کوئی نہ تو کیا اس کو ہم عمل صالح کہیں گے جی کھڑا اللہ کی رضا اور کے لیے کر رہا ہے تو دوسری شرط آ رہی ہے کیونکہ خوشبوطی نیت جو ہے وہ تو دل میں ہے اس کو تو ہم چیز کے دیکھ نہیں سکتے دوسری جو شخص ہے یہاں بچت اور سندر کے درمیان واضح رکھیے کھینچ رہی ہے کہ کیفیت کیفیت جو اس عمل کی ہو اس میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مواد نیت رضا الہی کے لیے ہو اس کو تو اللہ سمجھے گا اور تم سمجھو کہ تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے مسجد بنایا ہے تم نے اللہ کی رضا کے لیے کہ نام و نمود کے لیے تو تم جاؤ تمہارا روز کیا دے لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلن کے طریقے کے مطابق ہے جن کے طریقے کی تاریخ میں ہماری نجات اور ہدایت ہے تب وہ عمل صالح ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلن یا خوب ان کے طریقے سے وہ طریقہ نہیں آتا ہے تو وہیں سمجھ میں آئے گا کہ ادائیگی اور کیفیت کے کی اعتبار سے آپ کا عمل صالح نہیں ہے ہر چند پہ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن صرف نیت اچھی ہونے کی وجہ کوئی عمل عمل صالح نہیں ہوتا تو عبادت کی عبادت نہیں ہوتی اور اس کی بہت مثالات کو دیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن اپنا پکڑا پہلے ہی جمع کر دیا جب سے پہلے اور گوشت کھایا اور کھلایا اور سارے گھرے والوں کو باتا بسم اللہ بانٹا جسمردا وقت جمع کیا تھا اور دوست کا مقصد قربانی چاہیے کہ کھاؤ اور کھلاؤ کا طریقہ بھی ریشن کے متعلق تھا اور قربانی کا مقصد بھی تفدق کے لیے لیکن جب روی سر نے فروایا کہ میرا طریقہ یہ ہے جو خطفہ میں کھڑے ہوگئے تو آپ نے کہا کہ آج کے دن قربانی کے دن میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم روڈی کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم قربانی کریں گے جو ہمارے اس طریقے کو فالو کرے گا اور و تو وہ ہمارے طریقے کو پہنچنے والا ہوگا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی اللہ عبد صحابی نے کہا یا میں نے اپنی قربانی کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی جگہ کر دی ہم نے سوچا کھانے کا دن ہے لوگوں کی نسبت اور سبسو ہیں تو صبح ہی میں نے سب کے بعد ہی جگہ کر دیا اور کر سر اور پڑوسیوں کو کھلا کر کے آپ نے پڑھایا کہ کوٹس کے لیے جمع کی جانے والی جو کومل مکری ہار ہوتی ہے وہ ہوئی قربانی نہیں ہوئی سوال یہ کہ کیا کمی رہ گئی تھی کیا کمی رہ گئی تھی کیا اللہ کی نظام خوشبودی مخصوص رکھا ہوتے سر تھا صرف ایک کمی رہ گئی تھی جس سے نبی کا طریقے کے مطابق نہیں کیا تھا کیونکہ نبی کا طریقہ نماز کے بعد قربانی کرنے کا تھا, تھا اس نے پہلے کیا تو چاہے عمل کے اوپر آپ کتنا بھی رنگوں کا دعویٰ کر لیں کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی رضا نگا پرستی کے لیے ہے لیکن تب تک وہ عمل آپ کا سامنے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ادائیگی کے اعتبار سے نبی کے طریقے کے مطابق لگو آپ کی یہ بات جب جا کر کے ہمارے ساتھ اور جو کچھ یہاں یہ قبل آپ کریں گے اس رابطے کے مطابق وما وہ من علوم یعنی اللہ جو بھی یہ کامل کرتے ہیں انداز کو لے کر جانتا ہے اور جو بھی آپ کریں گے وہ آپ آپ کا نا وہاں تو مل خائیری اپنے لیے جو بھی نیکی اور بھرائی آگے بھیجو گے زندگی میں جو بھی نیکمر کرو گے تجدو ہو کر اللہ کے پاس جو لیک عمل کرے گا وہ لے عمل کو پائے گا اس کے سوال کو پائے گا جو برا عمل کرے گا برا عمل کو پائے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں اور شریعت کے مطابق کریں لیبل شریعت کی کتاب و سنت کے مطابق یہ دائرے نہ ہی ہو کتاب و سنت اللہ تو جس کا بھی امن لاہور اس طرح کی پختہ ایمان اور یقین پر اور رضاء رحی پر اور سنت النبی پر مبنی ہوگا اس آدمی کے عمل کو عمل صالح کہیں گے اور اس عمل کرنے والے کو عمل صالح کرنے والا کہیں گے وہ گویا اپنے عملوں کے ذریعے اللہ سے تجارت کر رہا ہے کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ ہر جگہ کھائے گو حاصل ہوگا اور مدامت کے اور بھائے گا اور جب اللہ کی جہنم کو اور آزاد کو سامنے لے گا تو اس کو کرے گا کہ ایک ساتھ میں دنیا میں پلٹا دیا جائے کچھ لمحے کے لیے تو صرف لیکی ہی کرتے ہیں لیکن ہائی رہے کسان رقب العال تو ایسا تو ہوگا نہیں لیکن رب العالمین سے جو نہیں ہونے والی چیز ہے وہ اگر ہو جائے تو کیسی ہوگی اس کو بھی جانتا ہو جا نہیں کر جائے. جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہو تو پیسی ہوگی اس کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ بولو اردو لعام زبان ہو تو ان کا دنیا میں پلٹ کے آنا دو بڑا محال ہے یہ تو ہوگا نہیں سمجھ لگے لیکن اگر پلٹا بھی دیا جائے ان کو دنیا میں تو یہ دنیا میں آ کے وہی کریں گے جو مرتبہ کر سکتے جی پھر بول جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا اتنی رنگین دنیا ہے اتنی رنگین دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس میں گم ہو جائے گا لیکن یہ زینت سے زمین پر اللہ نے بنائی ہے اللہ نے کہا ہے زمین پر جو کچھ ہم نے سنگار بنایا ہے وہ اسی لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنیہ کا امر کے اعتبار سے اچھا کون ہے کون ہے جو دنیا کی رنگینگی کے دانوں بچا کر اللہ کو دیا اور کچھ کرتا ہے اور کون ہے کہ دنیا کا اور زینت کا بندہ بن کے یہ زمین و آسمان جانے کیوں پیدا کیے ہوگا خلط اور سماج وادی وقت ایریا میں وہاں اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کا پانی پر تا تھا تاکہ وہ آزمائے کہ تم نے کا عمل کے اعتبار سے اچھا ہے تو زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد عمل اچھے عمل کرو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے الگ الگ موت حیات آپ محل و امن ہے وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم نے کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے امن پالے کرنے والا کون ہے جو تمہاری پیدائش کا مقصد حیات و موت کا مقصد زمین اور آسمان کے بنانے کا مقصد ہمارے آپ کے پربل نالج ری کیا ہے کہ وہ ہم سے نیک نیکمل چاہتا ہے اور اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ وہ نمود اللہ ہمارے عمل کا محتاج ہے بلکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر کہ میری قربت چاہتے ہو میری نواز چاہتے ہو دنیا والا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نیک عمل کرو دل بھی پاکیزہ ہوگا تم بھی پاسیدے رہو گے معاشرے میں بھی تمہارے نیک عمل کی خوشبو پھیلے گی دنیا بھی سوڑے گی آخرت بھی سوڑے گی بڑے اچھے اثرات تمہاری زندگی میں ایمان ایمان صحیح اور ہمارے صالح کے مرتب ہوں گے بہت سی آیات ہیں ابھی اجازت نہیں دے رہا اسی لیے مختصر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کئی ایک آئےوں کو پر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اربغل نے فرمایا ہے اگر وہاں میرے سوال ہاتھ پکڑے کرنا ہوں پھر اب سوریہ نور آیت نمبر پچپن کی آیت ہے یہ پچپن آیت ہے اللہ کہنا کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نئے پہنوانے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی سزا فتل بادشاہ خطا کرے اب اس سے کیا سے چھن گئی یا دنیا کے مسلمانوں سے چھن گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور امن کے تقاضے پورے نہیں اللہ کہتا ہے کہ ان کے دین کو ہم مضبوط کرتے ہیں دنیا کا سب سے غالب دین اسلام رہے گا اگر آج اسلام غالب نہیں ہے ہر طرف سے اسلام پر یبہار ہو رہا ہے اور ہم جبو بھلے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی اور امن کی اسپرٹ ختم ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے اسلام سے پہلے لوگ خوف زدہ تھے اسلام کی برکت سے دنیا عمل کا چھوڑا ہو گئی اسلام سن اور شانتی کا موسم ہے لیکن یہ مسلمان اس کو دنیا کی سب سے زیادہ مقبول مجبور اور دہشت میں خوف میں ہراس میں جینے والی سومی سو دنیا میں مسلمان اتنی بڑی تعداد ہو کر کے بھی سب سے کمزور اور سب سے زیادہ خوف و خراب زندگی بسر کرنے والی قوم علوئی ہے تو اور شاید دنیا کی آبادی کا دو پرسینٹ بھی یہودی نہ ہو وہ ساری دنیا پر حکومت کرے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی یا وہ دونوں بھیجا شرط یہ کہ صرف اللہ کی مند نہیں کرو دوسرے کسی کو شہرست کرو کتنے بڑے بڑے قبروں پر بنے ہوئے ہیں جس کو مزار کہا جاتا ہے مشاہد کہا جاتا ہے حاضری کی جگہ ایک تو مساجد کی حاضری کی جگہ لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں نے مشاہد بنایا حاضری کی جگہ وہ یا یہ حاضری کی جگہ نہیں ہے وہ حاضری کی جی جہاں صرف کس طرح دندنا رہا ہو کفر تندنا رہا ہو اور لوگ اہل سنت پر اہل جماعت پر صحابت کے سلینے پر زندگی گزارنے والوں پر حملہ کرتے ہوں غ کرتے ہوں اور گورنمنٹ کے پاس ان کی ان, کی ان کے خلاف بڑھتے رپورٹیں بھیجتے ہوں اور گورنمنٹ کو ان کے خلاف بڑھ بڑھاتے ہوں اور سیت اچانہ بچانا مل کر کے اہل سب مل کر کے ان کا ساتھ دیتے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی جنم ہوگی جائے گی لیکن پہلے ہم زندہ رہیں گے لام زندہ رہے گا جس طریقے سے ہم اپنا چاہیں ان شاء یہ ایمان اربت کی بچت روزی روٹی کا مسئلہ ہے جو تنگی کے شکار ہیں خیال رزق ہے رجداد کا خیال نہیں آگے گاؤں رہے ہیں گھر سے نکل رہے کر پچاس کلو میٹر بردوان چلا کر کے یہاں روزگار کرتا ہے اور شام دیر رات تک ڈرتا ہے لیکن مسجد کے بازے گھر اذان کھوتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے لیکن مسجد تک نہیں آنا ہے اللہ بتا دن مکنا ہوگا سبادہ اگر ہم زمین کی بادشاہت دیں ہیں جن لوگوں کو تو ان کی خوشی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے نکات دینے والے ہوں گے بھلائی کا ایک دوسرے کو حقوق کرنے والے ہوں گے برائی سے روکنے والے ہوں گے آئیے یہ آپ کے اندر نماز قائم کرتے ہیں نکات کو دیتے ہیں بھلائی کا حقم کرتے ہیں اگر یہ صفت نہیں ہے تو پہلے کے لیے آپ اس بات کا سپنا دیکھ لیں کہ زمین میں آپ کی بات چاہیے جو کبھی اس کی شکایت کرتے ہیں اگر آپ کے اندر ایمان اور اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ نے فرمایا من عمل وہ کریے گا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا اور اگر وہ مومن ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ نیٹ عمل کرتا ہے تو سن لے تو اس کی دنیا کی زندگی ان شاء اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہر اور بہتر کر دیں گے اور آخرت میں تو اس کا بہت اچھا روپیہ عملوں کا بہت اچھا بدلا دی گورنمنس جو وہ عمل کیا کر سکے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد یہ سف ہے جی؟ اگر اللہ کا تفواح تیار کرو واجبات پر, پر، مستحقات پر عمل کرو آرام کاموں سے پرہیز کرو گناہ سے پرہیز کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کی راہ تھی تم کو بلا سانو گمان رو دیے گا فرمائیں گے اتنی روزیے گا فون گے کہ تم اس کو کم نہیں کرانے بچی دیکھیے تو بڑی نام ہوں امریکہ کے سوردو سے نسولا جو لوگ لائے اور نیک عمل کیے ان کی جنگو سے مہمانی ہوگی مہمانی کہاں کے کدھر ہوگی کس کی طرف سے ہوگی من کپور الرحیم اللہ غفور الرحیم کتاب سے مہمان نہیں ہوگی میزبان وہ ہوگا ایمان عمل والے مہمان ہوں آج کسی منسٹر کے یہاں آپ کی دعوت ہو جائے تو اپنے نصیب پڑا فخر کیجیے گا اطراف کیجیے گا منسٹر صاحب کے لافی سیلفی لے کر کے آئیے گا لوگوں کے پیسے اور جہاں رب العالمین میزبان ہو اور یہ ایمان و والے اللہ کے مہمان ہو بڑا ایسی جنت میں اللہ کو گا کہتا ہے کہ, کہ اشر یہاں سے بدل دینا چاہتے ہیں وہاں اس گندگی میں رکھ دیں گے کہ ہم یہ چیز ہم یہی چیزیں لال پورا وہاں ہوگا تبدیلی میں بکان بھی نہیں چاہیے اتنا خوش ہوں گے اپنی نعمت نعمتیں حالانکہ نعمتوں کی درجہ جی جی لیکن اس درجے میں بھی وہ ہوگا وہ اتنا خوش ہوگا کہ سوچے گا کہ سب سے کچھ ہوں گے کتنا ہوگا اچھی گلی پہ دیتے نہیں ہے اس جگہ سے تبدیلی نہیں ہوتی اندیلے آمن ہوں آمنس والا بڑی جو ایمان اور امن والے ہیں اللہ کے اللہ کے مخلوق پہ سب سے بہتر مخلوق ہوئی اب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندر عوام سے صحیح اگر تم اللہ اور پر ایمان لاتے نیک عمل گے تو اللہ رحم العظی تمہاری محبت دونوں کے دلوں میں جائے گا اور رشتوں کے دلوں میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبی سے ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے واجبات کو پڑھائی کے دل اور پھر بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے نوابل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا ہے یہاں تک کے جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو آسمان والوں کو پکار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پڑا محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرو اور محبت کرتے ہیں پھر اس کی محبوبیت اور مقبولیت زمین درکار بھی جاتی ہے لیکن جو ہر قسمت میرے پیشہ رکھتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو ہزار بندہ نوازی کثرت پہ پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں پاؤں ہو جاتا ہوں اب سوفی گمرا سوفی لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ اللہ اللہ کرنے سے آدمی اللہ سے لین ہو جائے گا سروس ہو جائے گا اللہ کر جائے گا ایسا مطلب نہیں ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اتنے نیک من کی تو کرتا وہ بندہ دیکھتا ہے نہیں کسی اللہ کو پسند پاؤں چلتا ہے اسی راستے پر پر چلنا اللہ کو پسند ہو ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو اور آگے جملہ ہے کہ جب وہ اس سے مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں یہ نیک آواز کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کو آتا ہے سورہ نام آئے نمبر براسی میں اللہ جی نے ظلم مومن ہیں اور ظلم نہیں کرتے شرک نہیں کرتے نہیں کرتے اور اللہ آپ کے بندے بندوں پر گم نہیں کرتے مارتے پوچھتے نہیں طاقتور کمزور کو نہیں ستا سے بڑیوں کو ستا سے نہیں اللہ تعالیٰ پر کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت نہیں آتا ہے کتنی آیا آیا مجھے جی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمارے سالن کی پلیز آپ کو کیا بتا اللہ کی جنت ہر جی جانا چاہتے ہو نمبر ون اللہ کی توحید کو پختہ کرو شرک کرو نمبر ٹو نماز قائم کرو نمبر تھری زکام کو اور نمبر 4 میں آپ فرمایا کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلا کھانی کرو اپنے رشتے داروں سے اللہ کا کچھ ہمیں بتائیے سنیما جنت میں جائے تو آپ نے فرمایا اچھی سلام سلام پھیلاؤ سلام کثرت سے ایک دوسرے کرو واقعی تحم اور کھانا کھلاؤ ممتازوں اور مسکینوں کو بھی اور دوستوں کو بھی کبھی کوئی بلا لیا کرو ये भी मोहब्बत की बात है महब्बत क्योंकि ईमान नाम है मोहब्बत था कहा तुम मोमिन नहीं हो सकते तुम जनसक से काफी नहीं हो सकते जब तक से मोमिन न और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तुम आपस में एक से मोहब्बत न करते मोहब्बत आपस में लगाने के लिए रफ्तार ख्याल हुआ तो फकीर सिंह को तो खिलाना ही नहीं है दोस्तों को ही खिला दिया دنیا سو دے اور یہ سب میری ہمارا یہ سب ہمارا دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ گنا ایک طرف عمل کی سیوار تیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناوں سے اس کو ڈائنٹ کرے اللہ نے کہلے وہ کب آئے ہم سے یہ آپ کو مسکرد کریما نیک عمل کے ساتھ گناوں سے بچو گے تب تمہارے گناوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا لے اور بڑے گناہ سے بچو گے اور بدخلے کریم اس کی جگہ نہیں آئی جگہ پیدا ہو کر ضرور کیا ہے نیک امل کے ساتھ ساتھ ضرور کیا ہے کہ کے ये करना होगा पूरा हम करना सुधारना हो और बड़े चुनावों से कटने के लिए जरूरी है कि आदमी सुभाष से परहेज करे ये अमल हलाल भी है हराम भी है एक मुर्डी कहता है हरान है मुर्डी कहता है हराम छोड़ो जो क्लियर कट हलाल है वो करो जो क्लियर कट हराम है उसको भी छोड़ो और जिसमें श्रम हो गया उसको भी छोड़ो کیونکہ آدمی شک اور ترقی کا کام جب دیوانہ ہو جاتا ہے وہ ہرانی کر کام کر رہا نیشن کر پایا کہ من تقست باہر کہ شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرے جس کی ہجت اور غربت واضح نہ ہو صحیح گلی سے سر گلی سے اس کو چاہیے کہ شہار کی چیزوں سے پرہیز کرے متشابہ چیزوں سے پرہیز کرے جو متشابہ سے پرہیز کرے گا اس نے اپنے ایمان کو اپنے دین کو اپنے عزت کو محفوظ کر لیا اور فرمایا کہ دلو کس نے انسانی میں چھوٹا سا نچرایا کہ اگر وہ درست ہو گیا تو سارے آزاد سے ساتھ ہونے والے عمر درست ہو گئی اور اگر دل فافل ہو گیا وہ بھی گنا ہوتی ہے اس میں سے اس میں محبت ہے تو سارا خبر ہی تمہارا برباد ہوگا اللہ سلام کی ہم کے لیے اور آپ سب کے لیے جواب کرتے ہیں ایک ہزار ایک پیدا ہوگا ترمیدی نے حسن ابو بلڈ کیا روایت ہے کہ ذریعے کہیں مدد نے پڑھوایا اصطلّہ مہارن آف اللہ تعالیٰ نے سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے اور فرمائیے جب کاموں کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے ان کاموں سے بچو دنیا کے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے آفناس عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے اور فرمایا کہ جتنا اللہ کو دے رہا ہے اس سے دینا کرو اس پر قدام کرو اس پر راضی رہو تو دنیا کے مالدار اور بے لوگوں میں سے ہو جاؤ اللہ حافظ کبھی بھی آپ کے دل میں حص اور نہیں ہوگی تو جتنا اللہ دیکھ پر کلام کیونکہ ہر اور لالچ کا خیز کبھی نہیں بھر پا لکی جب مرے گا قبول میں جائے گا تبھی اس کی لالچ ختم ہوگی थी अगर किसी बादशाह को सात मुर्ख की बादशाह मिल जाए तो भी वह कहेगा कि आगवा मूर्ख भी उसकी सत्र हो जाए मुंह से बस करते हैं हर सिंह मुंह से बस बस करो बस करो ये बंदे बस करने वाले नहीं है या हरिश् को खुदास्त हो रही है जितना मिलता है उसको मिला हो जाए जा। और तीसरी की परमाया کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک موہن گرجا ہوگی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی جذبہ رکھو وہی بھلائی اور خیر کا جذبہ رکھو جو اپنے لیے کرتے ہو کب کے مسلمان گڑ جب پانچویں چیزر بایا کہ بہت ہنسو مت کسرت کے ہنسنے سے پرجیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا جن کو مردہ کر دیتا ہے اللہ کا خوف کرتے نکل جاتا ہے کبھی کبھی آخرت تو یاد کو یاد کرو اپنی موت کو یاد کرو اپنے گناہوں کو یا کرنے جل جل ہو گر گراؤ کا آئی ہوگی جب آپ سے آنسو بڑھے گا دل لڑک ہوگا تو دن کرنے کا اللہ صحت ہمیں اور آپ کو کر سے زیادہ امن کشوائے صلی اللہ محمد